جو موضوع شروع ہوا تھا آج ہے اور ہم نے آپ سے بہت صغیر میں تمام کا تمام ماہور اور مرکز دو تعلیمی ادارے تھے ان کی فکر پھیلی انہوں نے جو کچھ اپنے گریجویٹس کو سکھایا عمل پورے بر صغیر میں پچھلے ڈیڑھ سو سال سے حکمرانی ہے تیسرا ادارہ انگریزوں نے قائم کیا اور ویسے کالج جو اب تک جس کے گریجویٹ اور پڑھے لکھے آپ کی حکومت کو سنبھالے ہوئے ہیں اور کے نام بھی یہ تھے کہ اس وقت جتنی سیاست اور حکومت کا ماحول اور مرکز ہیں وہ اچھی سن کے پڑے ہوئے لوگ کہنے کو لکھنؤ میں نسبد لما تھا اور بریلی میں جناب والا رضا احمد رضا خان صاحب ان کا بھی ادارہ تھا لیکن نزرۃ العلماء میں ایسے لوگ نہیں تھے جنہوں نے انگریز کی ویسے مخالفت کی ہو جیسی میں ہوئی اور انہوں نے برابر حکومت وقت سے رابطہ رکھا اور انہوں نے یہ جان لیا تھا کہ اب حکومت سے ٹکر لینے کا کچھ فائدہ نہیں اور ہمیں اپنا علمی کام اور سفر جاری رکھنا چاہیے دیوبند اور اس کے حضرات تحریک آزادی میں حصہ لینے کو کافی ہیں ندو نے کچھ بھی نہ کیا ہوتا تو سید سلیمان ندوی اور ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ عالم جیسی شخصیات وہ صدیوں میں کہیں پیدا ہوتی ہیں اور اربوں روپے خرچ کر کے بھی ایسے لوگ نہیں پیدا ہوتے اور نہ ملتے ہیں ابھی حال ہی میں سیداندری اور شبلی رائم اللہ کی سیرت کا عربی میں ترجمہ ہوا ہے اور عرب علماء نے اتنا تحسین پیش کیا اس کو پڑھ کے کہ انہوں نے کہا اب تک آل میں اس بات پر قدرت نہیں رکھتا کہ سید صاحب جیسی سیرت لکھ سکے سید صاحب کو اتنا تعلق تھا اپنے استاد شبلی نعمانی سے کہ انہوں نے کہا میں اپنے شیف اپنے استاد کی سوانح لکھوں گا اور ان کی ہمت نہیں پڑی قلم اٹھانے کی اور کن چودہ میں نومبر چودہ میں شبلی کا انتقال ہوا دسمبر کن چودہ میں حالی کا انتقال ہوا اور اب اگلے سال ان کے انتقال کو سو برس ہو جائیں سید صاحب کہتے تھے کہ جب استاد کا خیال آتا ہے تو طبیعت بے قابو ہو جاتی ہے حتیٰ کہ حتہ کے بعد پچیس سال گزرے اور انیس سو چالیس سے جا کر شبلی نعمانی کی سوانح انہوں نے لکھی ہمت نہیں پڑی پچیس سال تک کے دل سے یہ غم محرف ہوتا ایسی تعلق اور ایسی محبت تھی اور یہ ہوتی ہے ہر ایک کو کسی کو ماں سے باپ سے بیوی سے بھائی سے اس کا انتقال سال ہاتھ سال سنبھلنے نہیں دیتا سید صاحب نے ایک ہزار کے قریب صفات لکھے ہیں چڈلی کی سیرت اور پھر کہا کہ دوسرا حصہ بھی لکھوں گا لیکن دوسرا حصہ نہیں لکھ سکے اور انتقال ہو گیا اور پہلا جستا جو انہوں نے لکھا اصل مسودہ ہم نے دیکھا لکھنؤ کے پاس تو لگتا تھا کہ آپ بلکہ یقین ہے یہی چیز تھی جگہ جگہ جیسے آنکھوں گرے ہوئے ہیں اور وہ صفحات سیاح پھیل گئی روشن پھیل گئی یہ تعلق تھا استاد کے ساتھ تو لذبہ والے رہے مگر ان کی خدمت میں اور ان کے افراد نے اتنا کام نہیں کیا اور رہ گئی بریلی تو خان صاحب تھے خان صاحب بڑے فقیر آدمی تھے فطا پہ جتنی ان کی نظر تھی پچھلی سدی میں ان کی ٹکر کا آدمی اللہ کو جواب دینا ہے مدنا ہے اور یہ ممبر کوئی معمولی بات نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ سلمی کا ممبر ہے کیوں تین وہ پڑھیں تو پھر پتا چلتا ہے کہ وہ کیا چیز تھی جو ان میں خرابی تھی وہ الگ رہی لیکن انہوں نے اتنا کچھ پہ لکھا اور وہ بیچارے اس اعتبار سے بڑے بد نصیب سے کہ کوئی ایک آدمی بر صغیر میں ان کے مسئلے پر نہیں چلا جن چیزوں کو وہ آرام لکھتے ہیں آج ان کے نام لینے والے کاموں کو کرتے ہیں اور بڑا افسوس ہے کہ اس جیس کی ہستی کی سفا اور جو چیز انہوں نے تحریر فرمائی دیتے یا پڑھتے نہیں تو بر تغیر میں یہ ادارے تھے انیس سو ستر پچہتر تک حتیٰ کہ آپ کے مشرف صاحب ان کے والد وہیں پڑے گئے تھے علی گڑھ کے اسی لیے آپ کے قریب امبیسی روڈ سے سر سید کی یادگار بنائی اور جدید افتتاح ہوا اور مشرف اپنے والد ان کے دوستوں کا ذکر کرتے ہوئے روز یہ سب کے سامنے اس لیے علی گڑھ کے اثرات کی رہتے اور اس نے جو اپدھ پیدا کیے اور انگریزوں سے ٹکر اور یہ چیزیں سنبھل کے چلتے رہے اور ان میں بڑے بڑے نامور لوگ تھے جنہوں نے جیلوں کو بھر دیا اور انگریز حکومت کو یہاں سے بوریا بستر باننا پڑا اس سے کوئی بحث نہیں ہے کہ کیا مسلط تھا کسی کا بھی لیکن تاریخ کی حقیقت یہ ہے کہ ان اداروں نے کام کیا اور جو کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب تقسیم ہوئی تو آزادی کے بعد یہاں پر کوئی ادارہ ایسا نہیں بنا جو اس درجے کا ہوتا جس درجے کے یہ ادارے تھے اور قوم میں امت میں رہنمائی کے لیے ٹرینڈ بیٹر ہوتا کہ یہ کام کرنا ہے اور یہ پڑھنا کوئی انصاف نہیں تھا آج بچوں کو یہ پڑھا دو پانچ سال بعد یہ پڑھا دو دس سال بعد یہ پڑھا دو یہ اس وقت ٹھیک تھا جب سائنس کی نئی سے نئی تحقیق آ گئی تھی اسے پڑھاتے آج عربی اور فارسی کا آپشن دے دو اب اللہ کی شان ہے چائنیز پڑھ ایک بچوں کو آپ کیا سمجھے بیٹھے ہیں یہ آپ کے بچے آپ کی مخلوق ہی ہیں کہ جو مرضی پڑھائیں اور خدا سے پوچھے گا نہیں چائنیز پڑھا دو بس آپ کو اس خطے میں چائنیز آنے ہیں کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا آپ کس بنیاد پر آ کر تعلیم کے نصاب کو مرتب کر رہے ہیں ہمارے ہاں ایسے ادارے بنے ہی نہیں اور جو ادارے بنے وہ وہی سرمایہ تھا جو ہندوستان سے آیا تھا اہل تشہیر رہ گئے تھے ان کے ادارے سے لکھنؤ میں تھے دہلی میں تھے ان حضرات نے آزادی کی تحریک میں کام کیا ان کے علما گرفتار ہوئے اور یہ جو جمے پہ علمائی ہند بنی تھی اس کے صدر سب سے پہلے جو تھے وہ اہل حدیث صدرات. اہل حدیث دیوبند بریلی اور شیعہ چار مقاطب فکر مل کر یہ بنائی تھی سوائے اس کے کہ کچھ لوگ بات میں چلے گئے میں یہ لوگوں کی تھی اور ان سب کا متفقہ فیصلہ تھا کسی طرح ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کرایا تھا انگریز بڑے سالہ لوگ تھے انہوں نے اٹھارہ سو اور نبے میں آپ کو کبھی بھی خطے کی تاریخ پڑھنی ہے ہزار سال بھی گزر جائیں تو اس خطے کی تاریخ کوئی نہیں جان سکتا جب تک کہ وہ انڈیا آفس لائبریری کو نہ پڑھے اور وہاں جو دستاویزات پڑی بھی ہیں اس کو پڑھے تو پتہ چلتا ہے کہ سودے کیسے ہوئے اور پاکستان بننے کا فیصلہ انگریزوں نے اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی کے کچھ تیس سال بعد ہی کر لیا تھا وہ سمجھ گئے تھے کہ یہاں رہنا نہیں ہے اور وہ یہ بھی سمجھ گئے تھے کہ اگر اس خطے میں اپنی ذہنیت کے لوگ نہ رکھے گئے تو حکومت برطانیہ مصیبت سے پڑ جائے دنیا کا توازن بگڑ جائے کہا اٹھارہ سو نبے میں انہوں نے کہا کہ جتنے ڈی سی ہیں ڈپٹی کمشنر اور کمشنر چالیس گورے اور ایک ہندوستان اور وہ بھی ہندوستانی جو ہندو مسلمان ہو اور پھر ہوتے ہوتے انیس سو بیس آیا تو انہوں نے کہا دس یا پندرہ یا بیس کتنے کہے انہوں نے کہا اتنے ہندوستانی انیس سو چالیس میں انہوں نے کہا کہ چالیس ہندوستانی مسلمان کیا ہندو یا سکھ اور ایک گورا اور سینتالیس میں یہ بھی بات ختم ہو گئی انہیں اطمینان ہو گیا کہ اب اس ملک کی ساری کی ساری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں جو ہمارے زین اور خیالات کے ہیں کیا ہندو ہیں کیا مسلم ہیں ہم برطانیہ چلے جائیں گے تو یہ ہمارے مفادات کا تحفظ اس خطے میں کریں گے چنانچہ اب تب کو پالیسیز جاری ہیں اب تک لوگ ہیں روڑ لگا کے دیکھ لیں ٹوینٹی میں کیا ہوا پھر اس کے بعد کیا ہوا تک جو تھی وہ حکومت برطانیہ اور سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ہیلی پہ سستوں جمانے کے سیکٹر میں جب آپ کو دیسی چی کھا لیا اور وہ آئینے کے سامنے کھڑے ہیں کہ چہرے سے درختی آئی یا نہیں اس ادارے قومیں کبھی ایسے بنتی سلیاں بیچتی ہیں تب جا کر سامنے ہیں کئی کئی گزرتی ہیں اور تب جا کر ادارے قائم ہوتے ہیں یہ ضرورت تھی پہلے بھی اور آج بھی کہ ہم اپنے نظام تعلیم کو جاری کریں جو ہم سمجھتے ہیں کہ اپنے بچوں کو پڑھانا ہے اس کے ادارے جاری کریں یہ بیگن ہاؤس آپ کے سامنے ایک مثال ہے اس بیکن ہاؤس کے پڑھے لکھے بچے آپ دیکھیں گے آئندہ بیس تیس سال میں گاؤں تک پہنچیں گے اب بھی پارلیمنٹ میں وہ پہنچ چکے ہیں جو بیکن ہاؤس نے زین بنایا تھا بچے وہاں جاپ کے بولتے ہیں آپ کے سینٹروں और اور انجینئر स्कूल کے پڑھے ہوئے ہیں کزوری صاحب نے ادارہ قائم کیا آج سے کتنے سال پہلے تیس چالیس برس پہلے اب وہ اس کے سمراٹ آ رہے ہیں اس لیے کرنے کا کام یہ ہے تعلیمی نظام کو اپنے ہاتھ میں لے لیا جائے اور نظام تعلیم میں ایسے بچے کیے جائیں جو بچے لکھنے پڑھنے میں انگلش ہو چاہے انگریزی لکھے اور پڑھے اور بولے سے کوئی بحث نہیں ہے مگر ہم ان کو چھٹی جماعت دسویں گیارہویں میں لے لیں اور ریجیڈینشل انسٹیٹیوٹ رہائشی ادارے قائم کریں تاکہ بچہ چاہے وہ گورا ہو اور انگریز ہو کچھ ہو زبان ماری بولے ان کا ذہن اللہ کے ساتھ اس کا ذہن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سدت کے استفاع پر ہو اور اسے پتہ ہو کام کیسے کرنا ہے بغیر کسی تشدد پوری تاریخ پوری تاریخ مسلمانوں نے جب بھی تشدد کے ساتھ کام کیا تین سو سال سے مسلمان آگے نہیں بڑھ سکے حضرت رحمت اللہ علیہ کے سیاسی نظام کو سمجھ گئے تھے اور وہ جانتے تھے کہ مرہٹا اتنی تیزی سے بڑھ رہے ہیں کہ اگر یہ مرہٹہ غالب آ تو ہندوستان میں اسلام کا نام گر جائے گا انہوں نے احمد شاہ دورانی کو خط لکھا ابدالی کو اور اسے لکھا کہ جلد آؤ ہندوستان پہ حملہ کرو اب مغلوں میں طاقت نہیں رہی اور یہی ہے دورانی آیا اور بڑی مشکل سے حضرت نے آخری خبر جو اسے لکھا ہے اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کا وابستہ لیتا ہوں ہندوستان کو بچا لو رانی اس کے بھی دو سال بعد آیا شاہلی اللہ رحمتہ اللہ بڑے خوش تھے اس کے آنے سے اور وجہ اس کی یہ تھی کہ جب تک کر لگی ہے چھ لاکھ مرکا ہندو مارا سمرٹوں کی طاقت ڈوب گئی اگر مرہٹے قائم رہ جاتے اور ہندو ڈپلومیسی چلتی رہتی شاید برے شریر میں اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ رہتا وہ تو تلے ہوئے تھے مسلمان جہاں ملا اسے مارو اسے مارو اسے مارو اور سکھ کیا کرتے تھے جس مسلمان کو دیکھتے تھے پنجرے بنائے ہوئے تھے جس چڑیا کا پنجرا چھ فٹ کا پنجرا سات فٹ کا پنجرا اور جالی والا پنجرا اور اور لوہن کی پتریاں والا پنجرا اور نیچے ٹین لگا ہوا ہے پنجرے کا دروازہ کھول کے مسلمانوں کو اندر کیا ایک دو تین چار جتنے بھی اور ہینگ کر دیتے تھے لٹکا دیتے تھے دستوں پہ کھولتے اور نیچے ہلکی ہلکی آگ جلا دیتے تھے تاکہ مسلمان بھول جائیں اور بھول کے مسلمان ختم ہو یہ ہوتا رہا ہم تاریخ بڑے چیزوں میں پتا چلے نا کہ اسلام کو بچانے کے لیے کیا ہے احمد شاہ آبدادی کے بعد نولہ پھر ٹیپو سلطان وغیرہ وغیرہ جتنے لوگوں کے زمانے میں بھی احمد شاہ آبدادی کے آئے کبھی بھی تشدد کامیاب سید احمد شعید رحمت اللہ کی تحریک کس قبر و خط تھی اور انجام کیا نکلا اور پھر تحریک 1920 की بیس کی की رومال کی تحریک قید اور گرفتار अंजाम क्या گئی انجام کیا نکلا 1947 کی تحریک کے نتیجے میں یہ ملک وجود میں آیا لیکن وہ تنظیم نہیں تھی تحریک تھی اور پھر کتنے سال گزرے ملک میں دیوان جذباتی چیزیں اور فیصلے ہونے شروع ہو گئے اور اب اس حال سے پہ پہنچے ہیں کبھی ایسے نہیں ہوا تین صدیوں میں کہ بندوق گن کلچر تشدد عام کیا گیا اور وہ کسی نتیجے میں بھی, بھی پہنچا سوائش کے مارے جاؤ لڑے جاؤ ہر تیس سال بعد ایک نسل جوان ہوتی ہے اور اسے آگ اور خون میں پھر जाते ٹھنڈے ہو جاتے ہیں آگے پھر ان کی اور کب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا اس لیے اس کا کوئی حل نہیں ہے سوائے ہم اپنے تعلیمی نظام کو اپنے قبضے میں لے لیں ہم ریزیڈینشیل اسکول کھولیں ہم ایسے بچے تیار کریں جو بچے چاہے وہ انگریز اور گھوڑے کی زبان اور لباس کو پہنتے ہوں لیکن ان کے ذہن سو فیس صرف اسلام کے مطابق ہو جب جا کر کام کرنے کی امید ہے اور وہ بھی کام کر کے تیار کی ہم دنیا سے چلے جائیں ہم اس امید پہ نہ بیٹھے رہے کہ اب دس سال بعد یہ ہو جائے گا پندرہ سال بعد یہ ہو جائے گا پچاس برس کے بعد بھی وہ نسل نکلے جب وہ نسل آئے گی سامنے لوگوں کے اور وہ اپنی ہر پار کو جانتے ہوں گے پڑھے لکھتے ہوں گے تو سب توقع کی جا سکتی ہے شاید کوئی تبدیلی آ جائے اور اتنا کچھ نہیں آپ کے ایک چیف آرمی کے لارنس کالی جہاں آ کے پڑے ہوئے تھے گوڑا گلی میں لارنس کالی ہے نا تو کالج کی زمین پہ قبضہ کر لیا لوگوں نے اور لوگ سمجھتے تھے کوئی چھڑانے والے ہی ایک آدمی آیا اس سے جا کر اتنا واگے پھر نکلنے کا سر آپ کہیں کے پڑے ہیں ہماری سیری زمینوں پہ قبضہ ہو گیا اس دیکھا بات ہفتے کے اندر اندر جا سال کے قبضے بار کیے اس دیکھا کالج کی زمین ہے تم کون ہوتی ہو یہاں پہ رکھتے کا حکومت کی طاقت اور اختیارات کھڑی چیز ہوتی یہ نہیں ہوا سکتا کہ نسلیں قربانی نہ دیں آپ دیں قربانی کھڑے ہوں آپ کہیں گے تعلیمی نظام کو ہم نے اپنے ہاتھ میں لینا ہے ہاں اپنے بچوں کو کب تک آ کر اسکولوں میں پڑھاتے رہیں گے جہاں پر کوئی ذہنیت سازی نہیں کی جاتی ذہنیت سازی صرف اور صرف مغرب کی تعلیم کے مطابق ہوتی ہے نتیجہ یہ کہ ہماری نسلوں کی نسلیں اس جہنم میں جھونک دی گئی کیا کریں مجبور ہیں اور تعلیمی ادارے نہیں ملتے لڑکیوں کے تعلیمی ادارے بھی ملتے شرم حیات کردہ اس کی باتیں کرتے ہیں کے تقریریں کرتے ہیں اور اتنی سمجھ نہیں ہے کہ قیام پاکستان کے پاس ہم نے اپنی بچیوں کو میڈیکل کالج میڈیکل پڑھانے کے لیے ایک پاسما جنا میڈیکل کالج بنایا ہے. اس کے علاوہ ہم نے کیا کیا اب بچیوں کو روکو گے میڈیکل میں نہ جاؤ یہ ہو جائے گا آپ روک لیجیے لیکن یہ حل تھوڑا ہی ہے نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ بغاوت ہوگی جو اب نظر آنی شروع ہوئی ہے اور آہستہ آہستہ یہ پھیلتی جا ہے کوئی نہیں مان اس کے دینی کوئی اٹھے کوئی آدمی اس کی مدد کیجئے کچھ جمع کریں آپ دس کروڑ روپے یہ آغا خان کو لوگ اتنا برا کہتے ہیں یہ ہے وہ ہے اس آغا خان کے خاندان میں ہر زمانے میں ہر زمانے میں کی, رثمت کی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا جامع الزر جو ہے یہ آغا ان کا تو فائنل کیا ہوا اب تک جامع نظر ہزار سالوں ہو یہ فاطمی شیعہ نے کام کیا تھا اس زمانے میں تعلیمی ادارہ تھا آہستہ آہستہ حکومت نے لے لیا اور حکومت اب ہے لیکن نظر کیا بات ہے اس کی اب تک تو ادارہ آپ جا کر دیکھے میل ہاں میل میں پھیلا ہوا ہے آدمی پیدل سفر نہیں کر سکتا انیس سو چالیس میں یہ جو موجودہ آغا خان کے سرفراہ ہیں جن نے کراچی میں اتنا بڑا ادارہ بنایا ہے ان کے دادا تھے یا پر دادا تھے اس وقت چھیالیس لاکھ روپے لا کر رکھے اور علی گڑھ یونیورسٹی کو دیے اور کا یونیورسٹی بناؤ غالباً تین سو گاؤں خریدے گئے اور تب جا کر علی گڑھ یونیورسٹی اتنی بڑی بنی ہے چھیالیس لاکھ روپے یہ اس زمانے کی بات ہے جب سونا مشکل سے سو روپے ٹولہ ہوتا ہے اب کراچی میں یہ ادارہ بنے بڑے فتوے دیے یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو ادارہ اب کام کرے ارے اب پتروں کے لیے ادارہ بنا دیئے پھر کہیے کہ بیٹے یہ ہے ادارہ اتنے بڑے کراچی مت جائیں انہوں نے ادارہ دیا ہے جو ڈاکٹر وہاں کام کر رہے ہیں اور جو لوگ کام کر رہے ہیں ٹاپ کلاس کے آپ کی ملکی کی کریم ہے آپ کی امت کی ہم لوگوں کو کچا چھت مہیا نہیں کر سکتے اور انہوں نے کہتے ہیں پکا سب توڑ کے آسمان کے نیچے کھڑے ہو جاؤ دھوپ ہو بارش ہو یہ سب برداشت کرو گئی بداشت کرے کس کے لیے پیسہ چاہیے کریں آپ جمع کسی کو رکھیں کسی کو دیں دور دور تک ذہن میں یہ خیال بھی نہیں آنا چاہیے کہ ہم سپنے یہ کہ ہم کہتے ہیں آپ خود کھڑے آپ خود پیسے جمع کریں ہمیں کہیں ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں ہم آپ کو زندہ دے دیں گے لیکن کام آپ کیجیے جب تک تعلیمی ادارے ہمارے ہاتھ میں اپنے نہیں ہوتے کام نہیں بنتا آپ کیا سمجھتے ہیں اسلام کی تحریک ایسی کامیاب ہو گئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سارا ماضی رضی اللہ عنہ نے خرچ کر لیا حضرت رضی اللہ نے خرچ کیا عثمان رضی اللہ نے یہ طلح نے تو اتنا مال خرچ کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے غزبۃ الخیرہ میں کہا اور لقب دیا اور غالبا جتنے رضی اللہ کو لقب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیے کسی کو نہیں دیے فرمایا کہ تل خیز صلاح تو ہمیشہ خیر کی بات کرتے ہیں پھر عہد کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تل فیاض طلح تو بڑا ہی فیاض آدمی ہیں غزر حنین میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم علحت الجوز صلاح تو ایسا آدمی ہے جو صفیح ہے رضی اللہ عنہ نے اپنے پورے قبیلے میں کوئی ایک بیوہ عورت کوئی ایک اپاہ عورت بھی جوڑا جس کا وہ دیپانہ مقرر کر دیا اور تجارت کرتے تھے عراق سے اور سلح رضی اللہ عنہ کی جب شہادت ہوئی ہے ع جو خیر کی چیز ہے لوگوں میرے مقابلے میں آ گیا ہے کو سنچاؤ اور جو حساب ان کا ہوا تھا چالیس ملین ڈالر آج کے امریکن سے ایک سال کا نفع ہوتا تھا اب کیا سمجھتے ہیں اسلام ایسے ہی اسلام میں بھی یہی ہوا ہے پیسہ آئے حضور صلی اللہ کو بھی پیسہ کہاں سے آیا بلکہ پیسہ خرچ ہوا ہے رضی کا پیسہ کہاں سے آیا تھا ان کے والد نے دیا تھا انہیں تر کی ساری اسلام کی میں تحریر رہی ہے لوگ مال کی قربانی دیں نہ کی قربانی دیں نہ وقت کی قربانی دیں صرف زبانی باتوں سے تھوڑے ہوا کرتا ہے اس کی اس لیے سے یہ کہ ہم اپنی قوم اپنی اگلی نسلوں کا مستقبل کیسے سنوار سکتے ہیں اور ان کی راہ کیسے ہموار ہو سکتی ہے کہ ہم رہیں یا نہ رہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہماری آئندہ آنے والی نسلیں اپنے راستے کو جانتی ہوں اور پھر بالکل اسلام کی بات کریں اور اللہ کے دین کی اللہ تعالیٰ نے اور آپ کو سمجھتی ہوتی ہوں